السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اول الدنيا ہے شیطان اور دین ہے احمد رصید درائے باذن اللہ الناس خلقوا من نفس واحده لا حمل حال جتا وباركهم الله الجال الله الحليم ستار لمن يجود ولا حن يَا أَيُّهُ الَّذِينَ عَرَزْكُوا اللَّهُ رَسُولُ قَوْلًا سَمِيدًا اسمح لكم أعمالكم ويأخذ لكم جنوبكم ومن يفر إلّه ورسوله ورسوله من الله الرحمن الرحيم لن يفرح من حسانه إلا ما تُعرح سلام جمعي الكرام السلام جمعي جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسال ثواب عثال ثواب عقیدہ رکھنے والے حضرات بہت میں مبتلا ہے اور یہ عقیدہ ان تمام کتاب کی میں چاہتا ہوں ایک اہم موضوع پر اپنے علم کے مطابق یہ جانے گفتگو آپ کے سامنے کروں मसले की हकीकत बिल्कुल खुलकर हमारे सामने आ जाए मैंने बहुत सारी किताबें हज के मौस पर दात के मौक पर पढ़ी मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारे अफसरी ओलमा भी किसी न किसी गोशे में अगले हवा से पाए हुए آئیے پہلے اس تحقیق کا مقوم سمجھ لیں گے ایسا جو ہے وہ है۔ ثواب کی طرف ہمیں ہے شواب تک پہنچانا مال پہنچانا حقیقت میں ثواب مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے یہ بات بھی ذہن نشین میں یہاں عال ثواب کے مراد پاب مردوں کو پہنچانا ہے مردوں کو سواب پہنچتا ہے اس سلسلے میں پہلے میں کچھ آیا آپ کو سامنے رکھتا ہوں اربارس کو مت یا وما يرفع البالك فولا يشمل قصرون وان تخوم ما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاثبت توازن من الصالحين ذلك خطاب بغض له لفليقله الله ني فرمى تمہارے مال تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر رہے میں ایک بار بات بتائیے کہ آدمی دار کب بنتا ہے اور اللہ کی یاد سے کب غافل ہوتا ہے جب اس کے پاس کافی مال و دولت آ جائے اولاد تقریر والا ہو جائے तो अक्सर माल वाले और औलाद वाले अल्लाह के जिक्र से बाखिल हो जाए तो कहीं अरे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से बातिल नहीं कर दूंगा अगर ऐसा हुआ और जो ऐसा करे तो उधर का मुल्फा चून तो ऐसा इंसान घाटा उठाने वालों में से होगा ऐसे लोग घाटा उठाने فرمائے جائے وہ انت کو مار سپنا کو مو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے یہ اللہ کا کاٹ کر کے بولتا ہے جو ہم نے تمہیں روزی دے دی ہے اس میں سے خرچ کرو جو مال و دولت ہم نے تمہیں دی ہے مال و دولت میں سے تم خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے موت حاض ہو جانے کے بعد آدمی یہ کہے رب دلولہ فردنی دلا اجل کری کیوں نہیں بوڑی کی تم مہلت مجھے دے دے اس کا اب سب دقت آپ ان صدقہ کر اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں یہ آئے بتا رہی ہے کہ آدمی نے زندگی میں اگر صدقہ نہیں کیا ہے تو اسے کسی بھی قسم کا صدقہ مرنے کے بعد نہیں پہنچایا جا سکتا ورنہ یہ جو کہتا ہے کہ اے اللہ توں نے تھوڑی سی مجھے مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا یہ آئے کے کریمہ بمباد بہت یہ اعلان کرتی ہے کہ آدمی کا اپنی زندگی ہی میں اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا ہی حقیقت اس کے لیے کودھ مند ہے اور فائدہ مند ہے اس کے مرنے کے بعد اگر کوئی اسے صدقے کی نیت سے کوئی چیز بھیجتا ہے تو ہم آج کل ان سال سواب بولتے ہیں یہ آیت تھے کریما اس قیدے کا رد کرتی اگر پہنچنے کا امکان ہوتا تو گر گرا یہ کیوں کہتا कि थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दी जाए ताकि मैं अपने हाथों से सत्ता करूं वरना वो मुखम ही रहता है कि मेरे मरने के बाद है ना बहुत सारे लोग नबका भेजने वाले पहले दवाब फिर में मेरी पहली तरीक दूसरी तरीक नुम तुम काम लू ना इस एप की शर्म से पहले मैं ایک لکھ کا مفاد سمجھا دوں تب انما یہ ہمیشہ حصر کے لیے آتا ہے حقر کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے میں مطلب سمجھا رہا اس کو میں بولوں انبشروں میں, میں ایک انسان ہوں انا مقدم اور بشر خبر ہے میں ایک انسان ہوں اب میں یہ بولوں انما انا نما انبشروں ترجمہ کیا ہوگا میں انسان ہی ہوں اس کے علاوہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا ہے کل ان ادب اشروم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں انسان کے کی علاوہ کچھ نہیں یہی نماز مفاد ہے جیسے کہا گیا ان نما الا حکم تو الا تمہارا معبود ایک معبود ہے انما نما کو ہٹائیے ترجمہ کیجیے ان نما چھوڑیے الہکم حکم الا واحد الہکم حکم غذا مقابلے مل کر کے مبتلا ہے اور الحم واحد محسوس کو مل کر خبر ہے تو الاحکم تمہارا معبود الہ واحد ایک معبود ہے لیکن اب انما لگائیے اور یہ بولیے انما اللہ حکم الہ واحد تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے کہ دوسرا نہیں تو یہ انما کا مفاد ہے کا فائدہ دیتا ہے اب ترجمہ کیجیے ان نماز تجھ زو نما تم تم کا تمہارے عملوں ہی کا پتلا دیا جائے گا کوئی دوسرا عمل کرے اور اس کا فائدہ تمہیں پہنچ جائے ایسا ہمارا کوئی قانون نہیں ہے انما نماز تجھ زو تعملون تم تم کا ملون دیکھیے یہاں ان نما کے لیے ورنہ حصر کا کوئی فائدہ ہی نہیں دکھتا تمہیں تمہارے ہی عملوں کا بدلہ دیا جائے گا کسی اور کے عمل سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے آئیے ایک ضابطہ اور بتا تھا حالی میں کہ جملے پر لا لائے گئے لا لو اس کے بعد اس لا کا اس کس کا کللہ سے کیا جائے تو بھی اثر پیدا ہو جاتا ہے اب یہ لا جا چاہے کسی فیل پر داخل ہو چاہے کسی اس پر داخل ہو جیسے لا الہ الا اللہ, اللہ اب دیکھیں گے اللہ الاح پر داخل الاح کسم ہے اور اسلاح کا اس کسمہ اللہ سے کیا گیا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ ترجمہ کیا ہوا نہیں ہے معبود کوئی صبح اللہ سے اور بہتر ترجمہ کرو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں یہ ترجمہ یہ حد میں سمجھا نم اس کے علاوہ کوئی ترجمہ کیا گیا تو غلط ہوگا لا چلا اللہ کے علاوہ کوئی معبوط ہے ہی نہیں لا کے بعد اللہ پیش قیش کرنا اب ایک آئس کیا ولا تخت کو بلو نب سن بلا علیہ ولا تخت کو کلو نب لا لا کر کے اللہ کیا ہر رقص جو کمائے گا اس کی کمائی کا بدلا اسی ہی کو ملے گا مطلب مصنوعہ کے بعد جو میں نے آئے کریمہ کرنیمہ تلاوت کی ہے کسی سینس میں رہے سینس دیکھیے وہ لئیسلی انسانی اللہ ماسا لئیسا بھی نفی کے مانے میں ہے جیسے اللہ معنی نہیں لئیسا مانے بھی نہیں تو لئیسا لا کر کے اللہ کے ذریعے اس کی نفی کی گئی ٹیسٹس میں کیا ہے انسانی إِلَّا تھا انسان کو اس کی ہی کوششوں کا پھل دیا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کوئی کرے پھل کسی کو دے دیا جائے شواب کا کام کوئی کرے اور شباب کسی کو پہنچا دیا جائے اچھا عمل کوئی کرے اور عمل کا ارد کسی دوسرے کو دے دیا جائے ایسا اللہ کا قانون نہیں ہے یہ تمام آیتیں بتا رہی ہیں کہ انسان کو اپنے ہی عملوں کی جزا اور سزا ملے گی جو عمل اس نے نہیں کیا چاہے وہ عملے بد ہو چاہے وہ عمل نیک ہو اس کی جزا اور سزا اسے نہیں ملے گی یہ بات بالکل ان آیات سے واضح اور بہین ہے صاف اب آئے اس حدیث لے لیں اس سے پہلے سے میں حدیث کی طرف آؤں صبح کا اضافہ کروں سب آپ کو تو نہیں پہنچایا جا سکتا لیکن دعا کی جاتا ہے اب دعا اللہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی دعا مسجد کے حق میں کی جا ہے زندوں کے حق میں بھی دعا ہے اور مردوں کے حق میں بھی دعا ہے اب مردوں کے حق میں آپ جو دعا کر رہے ہیں اللہ چاہے اسے قبول کرے یا نہ قبول کرے ہاں سباب جمع کر کے آپ اسے منتقل کرنا چاہیں اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے قرآن میں ہے نہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ہم درود بھیجیں سلام بھیجیں تو وہ درود اور سلام آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے حدیث حدیث اس طرح ہے ایسے ہی کتاب مناسب کُھلائے رابطی ساتھ معلوم ہے حضرت ابو ہو رہا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ اس میں کیا بتایا گیا کہ جس طرح قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے اگر کوئی جگہ مسجد کے لیے خاص کر دی گئی ہو تو اس میں قبر بنانا جائز اس میں اور کوئی جگہ قبرستان کے لیے بات کر دی گئی تو, تو اس میں مسجد بنانا جائز نہیں تو ایڈیے میں اگر مسجد بنا جائے دی جاتی ہے تو اس مسجد میں نماز جائز نہیں ہے تب یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا لا تجالو بلو قبورا اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ کیا مطلب جس طرح قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ایسے ہی تم اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ وہاں نماز پڑھو سنتیں وہاں کرو ہوں تحجد وہاں کرو ہو وہاں کرو اور دیگر نوافل وہاں کرو ہو آپ مسجد میں آؤ تو سحید الزو پڑھ لو سید المسد پڑھ لو ارزو کا سلام مسجد کا سلام یہ کلک چیز ہے لیکن اپنے گھروں میں بھی تم نماز ادا کیا کرو اپنے گھروں کو قبر بتا رہا تو دو باتیں معلوم ہیں نوافل اپنے گھروں میں ادا کرو और कब्रस्तान में नमाज अगर पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी दो दूसरी बात अला सजानू कबरी ईदा और मेरी कब्र को ईद मत बनाना और कीजिए ईद के दिन लोग क्या करते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके मर्द औरत ईदाह और के लिए निकलते हैं वहां जाते हैं। تو اس طرح تم لوگ میری قبر پر مرد اور سب مت آنا ولا قبری عیدا میری قبر کو تم لوگ عید مت بنا لینا جیسے آج لوگ مزاروں کے اوپر جاتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں جس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں مرد بھی شامل ہوتے ہیں تو اس طرح میری قبر کو مت بنا لینا جس طرح تم لوگ عید کے دن اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہو مرد اور تحیدگاہ میں جاتے ہو تو ایسے اس طرح سے کس حالت میں میری قبر کو متانا اس لیے کہ اس سورت میں قبرستان میں جانے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ فوٹ ہو جاتا ہے کیسے ایک حدیث سے اس حدیث کی شرح بعد میں کرتا ہوں پہلے اس پر ایک دلیل اور حمیص کو لے حدیث کی طرح معنی رضی اللہ تعالیٰ قال صلی اللہ علیہ وسلم قبر فی ان ازور قبرها فزور القبور فا البہت مسلم کی کتاب جنائی حضرت امام نے مسلم سبھی سے پاس کو کتاب کتابیں میں سنائے حضرت ابو حضیرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے جانتے ہیں کہا مدوم مدینہ سے آتے وقت مکہ کی طرف ایک مقام ہے مقام ابوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرا خیال ہے پانچ چھ سال پہ ہے اور آمینہ آپ کو لے کر کے ان میں ایمن جو کہ آپ کے والد کلومی ہیں ان کے ساتھ آ رہی ہیں مقام ابوا میں طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معصومیت کی حالت میں اپنی معصومات سے دیکھا हम तो पैदाइशी अतिम थे ही और बहुत ही कम उम्र में बहुत ही कम उम्र की हालत में अपनी माथू मरते हुए देखा वहीं उनको दफन किया गया जब इस्लाम की तहरीक आगे बढ़ने लगी तो कुछ लोगों ने आपके पास नफ्सियाती जंग जज्बाती जंग लड़ने का फैसला किया खबर यह पहुंची से उपहार इरादा यह है कि आपके माथू कम को उखाड़ देंगे نبی کے لیے وسلم کا اور جیسے آپ آپ کا ان سے ساروں سفارم ہو پڑے سوا کا آپ رو پڑے اور آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرم رو پڑے آپ کا منشور آپ کو روتے دیکھ کر صحابہ نام رو پڑے آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کی کہ کی کیا میں اپنی ماں کے لیے دعائیں کا فرق کر سکتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں دیے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی منشرف کی قبر پر کسی غیر مسلم کی قبر پر آدمی جا سکتا ہے قبرت کے لیے ایک مسئلہ دوسرے کسی سکھ پر مرنے والے یا غیر اسلام کو پر مرنے والے آدمی کے حق میں مقفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے لہذا اگر کسی کا ساتھ قبر فرق مر گیا ہے تو اس کے لیے دعائیں مقفرت تک کی اجازت نہیں شرق کا معاملہ اتنا خطرناک ہے اتنا ڈینجرس تو میں نے یہ دعا کی درخواست کی اللہ سے کہ کیا میں اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں دی پھر میں نے آپ کی اجازت طلب کی کہ کیا میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں وہاں جا سکتا ہوں اللہ مجھے اجازت دے دی اور اسی نے بھی دید، مجھے اجازت دے دی بار آپ نے وقت بتایا فضول القبور قبروں کی زیارت کرو سے ذکر الموت اس لیے کہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی جاتی اس کا مطلب زیارت قبول کا سبب تشکیر موت ہے اگر تشکیر موت اور تشکیر آخرت نہ ہو تو صرف کبر تجارت قبرو ہے कोई आदमी अगर बाबा से मांगने के लिए जाए किसी कब्र पर किसी और काम के लिए जाए तो जायज नहीं है कब्र पर सिर्फ एक ही मकसद से जाने की इजाजत है और वो है तस्कर तस्कर मौत अगर मौत को याद करना मतलब ना हो बाबा से मांगने का इरादा हो या कुछ और चीज का इरादा हो ऐसी सूरत में जाना تو نبی شیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا لا لو گل تو تم قبورہ لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ قبری عیدا میری قبر کو عید مت بناؤ یہ کہ وہاں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے مارنا تو سب بھٹ کر کے کچھ اور ہی کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آخر میں دوسری بات آپ نے یہ فرمائی سلو آئی میرے اوپر درود بھیجو فینا کا تم توبل لگونی اس لیے کہ تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے توبل مجھے پہنچا دیا جاتا ہے ہل سو تم جہاں بھی ہو وہاں سے میرا درود بھیج دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پہنچوانے کے لیے فرش مقرر کر رکھے ہیں اور نے صحیح کہیں نہ منل ملائی تو صحیح ہے ملائی کا میں سے ایک گھومتے رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کون نبی پر درود بھیجتا ہے وہ درو فور آپ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے تو بند لوگ ہے اسکول کو اب یہ جو لوگ یہ اپنتا رکھتے ہیں کہ نیلاد ہوئی اور نیلاد ہونے کے بعد اب سلاد و سلام کے لیے ہاتھ بات کر کے کھڑے ہو گئے اور یا نبی سلام ولئیکا وغیرہ پڑھنے لگے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں نبی صلی اللہ کئی صلاح تشریفات لائے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب سلاق و سلام پہنچانے کے لیے برشتے مقرر ہیں اور نبی یہ فرما رہے کہ میرے پاس بھجوا دیا جاتا ہے میں آتا نہیں تو اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھ یہاں آئے ہیں تو اس کا عقیدہ حدیث کے خلاف ہوا یہاں ہے کو بند لگونی میرے پاس بھجوا کیا جاتا میں کہیں جاتا نہیں جہاں تک یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی یہاں ہے بدعتیج بھی ہے اس عطیبے کا کوئی ثبوت نہیں یہ حدیث صاحب اس عطیبے کی صاف تربیت کرتی ہے وارشک تربیت کرتی ہے ہاں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ضرور و سلام دے گا وہاں سنیں گے آپ یہ بھی بتا پیج ہے اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ تم جہاں تک بھی ضرور کہہ جو میں ضرور پہنچ اس لیکن بات آئے گا یہ کر کے وہاں جا کر کے میں اگر درود پڑوں گا تو نبی سنیں گے اگر یاقیدہ ہے تو یہ عقیدہ بھی بد عقیدگی ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے کہ ضرور لے کے درود پہنچا دیا ہے ہاں اس کے بعد سے اگر آپ مسجدیں نبی پہنچ گئے وہاں ضرور پڑ لیجیے درود سلام پڑ لیجیے لیکن یہ عقیدہ یہاں پڑوں گا تو سنیں گے بد عتیدگی ہے جہاں تک کو پیور بنائیے پرفیکٹ بنائیے تو جہاں تک سلا تو سلام کا معاملہ ہے پہنچا کیا جاتا ہے یہ بات حدیث سے ثابت ہوئی اور یہ سلا تو سلام در حقیقت دعا ہے دو ہوتے بھی جاتی ہیں جیسے اللہ محمد پر اللہ علام محمد ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیج رکھنا سمجھ دعا اور میں نے کہا دعا مردوں کے حق میں کی جا سکتی ہے اب اللہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے یہ الگ بات ہے جہاں تک نبی ندی کہیں علیہ وسلم کے درود کی بات ہے وہ ضرور آپ کو پہنچا دی جائے مردوں کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا علاوہ ان کے حق میں اگر دعا کی جائے تو اللہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے پہلے دو حدیثیں پیش پیچھ ہوں ری اللہ سے مالک اللہ صلی اللہ علیہ جونان وہرتے اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ابھی بکری رضی اللہ تعالیٰ تو آنا پڑتا مالک نصول کالا سلا بہل میت سلا فیض و اسلام واحد روح مسلم کی کتاب اس دوائش حضرت محمود مسلم حدیث سے پاکستوں کتاب اس کو ہزار فائد میں ایسی لائن اور جیسا کہ حروم اور حضرت عبد اللہ میں ابھی فکر حضرت عبد اللہ میں کہتے ہیں کہ میں نے ابن مالک کو یہ بیان کرواتے سنا سمے تو انسبن مالکوں کو یہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کے ساتھ ہیں حضرت انصب مالک ان کو بیان فرماتشنا. کون بول رہے حضرت کہ سل والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہ مسجد کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں ان میں سے دو لوگ آتی ہے ایک جاتی ہے مسجد کا ساتھ چھوڑ کر کے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ایک ہی چیز جاتی ہے تین چیزیں کون سی چلتی ہیں یا مو وہ مال ہوں عمل ہوں یہ تین چیزیں چلتی ہیں آدمی کے اہد و عیال آدمی کا مال آدمی کا عمل بیا جو امر وہ معلوم اس کے اہل وار اس کا مار واپس لوٹاتے ہیں بہت سام جانے والی چیز عمل ہے غور سجیے آدمی آج سب سے زیادہ کس چیز میں لگا ہوا ہے پوری توجہ کس چیز پر سرچ کر رہا ہے مال کے اوپر اور یہ ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے آدمی کا ساتھ چھوڑ رہی تھی یہ تو ایک قدم کھجکنے کے لیے تیار نہیں ہے तिजोरी में पैसा है, तिजोरी कह रही है जा मैं एक इंच खिसकने के लिए तैयार नहीं तेरे लिए अब गाड़ी जिसको वो रोज बदलता था गाड़ी कहती है तुझे मैं अब बिखार करके कब्रस्तान नहीं ले, ले जाऊंगी अब तुझे एक दूसरी सवारी से जाएगा तो चार आदमी लग जाते हैं धंधे पर रख लेते हैं उसको इस सिर्फ में सड़क अब एक नई गाड़ी ले जा रहे हो آج دنیا میں انسانوں کی توجہ جس چیز پر سب سے زیادہ لوگ مال ہے اور مال سب سے پہلے انسان کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے ایک قدم بھی چڑنے کے لیے تیار نہیں ہے الماری نہیں ہے نوٹوں سے بنگلہ نہیں ہے تار رہی ہے کوئی چیز ایک قدم چھسکنے کے لیے تیار نہیں ہے اس قدم مال بے وفا ہے اس بے وفا کے ساتھ اتنا دل لگانا کہ آ بھول کیا یہ انسان کی سب سے ہے جو سب سے پہلے ساتھ ہو آپ کے ساتھ ایک انٹ چلنے کے اس کے بعد جہاں اہل ویال کا معاملہ ہے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا بیوی بی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا بچوں کی ہر خواہشیں پوری کی بیوی بی کی ہر ہے ہر آردویں پوری کی جو اس نے کہا اس پر جو اس نے کہا اس پرائی ہف اور بائی کر چاہے وہ جائز طریقہ رہا ہو چاہے ناجائز طریقہ رہ اس نے ان کی آردویں پوری کی یہ بھی پوری تھوڑی چلتے ہیں उसके बाद आप तो कब्र के हवाले करके आ जाते हैं बात बात तो नालायक नारायक पढ़ते होते जिंदगी बस जीत को नहीं जाते कब्र की मां बाप के लिए दुआ तो कर रहे वो तो मां बाप ने पैसे जमा किए तो कुछ प्रयास कर रहा तो मानते कि चलने के लिए तैयार नहीं हुआ पहले यार थोड़ी के लिए गए वहीं से वापस आ गए हाँ हाँ, हाँ। दूर कन्हे है है कोई एनसी नहीं है वहां मनोमल मिट्टी के नीचे चारों तरफ फायदा हुआ दे रहा है वैसे जदा हो जा रहा है अरे नहीं फिगर आ गया तब उसका अमल आकर के हाजिर होता है जिसकी तरफ उसने बहुत कम कवजो दी है अमल उसका आकर के हाजिर होता है कहता है घबराने में मैं इस اکیلے پن میں میں تیرا مونس ہوں میں تیرا بمفار ہوں میں تیرا تھا میں تیرا ابھی ہوں میں تیرا دوست ہوں میں تیرا ساتھ, ہوں, مين, میں ساتھ मैं گا برانے ساتھ اور یہ پھیلے ہوئے ادھیرے میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہا ہوں یہاں بھی تیرے ساتھ رہوں گا میں میں کہا کہ میں سر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا میں کل شہر بھی میرے ساتھ میں. میں بھی میرے ساتھ رہوں گا تیرا ساتھ میں کبھی دوڑنے والا نہیں جو انسان کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں اس پر توجہ انسان کی کتنی کم ہے اور جو بے وفا ہے ان کے اوپر پوری توجہ سرخیے ہوئے یہ انسان کی بدکسپتی نہیں تو اور کیا ہے اس بدکسپتی پر جتنا ماتم کیا جائے جتنا شوق منایا جائے اس فضار یہ کرنا ہے کہ دو چیزیں لوٹ آتی ہیں مال مال لوٹ مال نہیں جاتا جا جا. इसी तरीके से एलोयाल लौटाते आदमी का अमल जाता अमर लूहू है सिर्फ उसका अमल जाता है किसी का अमल नहीं जाता आदमी गया तो उसके पास सिर्फ उसका अमल गया अमर उहू उसका अमल गया अब कोई अपना अमल उस तक पहुंचाना चाहे खदीफ कहती ऐसा नहीं है अपना अमल लेकर के गया है वो बस उसका अमल उसको फायदा पहुंचाएगा और इसमें एक बार फिर कर्मी गौर हो गई لوگ بجٹ की طرف سے پیسہ سطف کرتے ہیں روپیہ سستا کرتے ہیں کپڑے کاٹتے ہیں دیگے چلاتے ہیں یہ مال ہے حدیث بتا رہے کہ مال لوٹ آتا ہے مال جاتا ہی نہیں ہے مال آپ پہنچا رہے ہیں حدیث بتائیے مال جاتا ہی نہیں ہے ادھر بھی رہ گیا تو مال نہیں گیا آپ کپڑے دے رہے ہیں گریبوں کو مردے کے نام سے یہ کپڑا نہیں پہنچتا ڈیگے چلا رہے مال ہے مردے کو نہیں پہنچتا تو کچھ آپ کرتے ہیں کچھ پہنچنے والا نہیں ہے اس لیے کہ حدیث کو کیا گیا پیر جو اتنا کیا پیر جو و جو ویئر کا نہیں اس کا عمل جاتا ہے جو عمل اس نے خود کیا ہوا ہے کسی دوسرے کا عمل اس پہ نہیں پہنچایا جا سکتا یہ دلیل ہے میری دوسری سیکنڈ پروف ہے ایسا بات کرا بھی اتنا کلو خیر ملا ایک حدیث اور دیکھیں حضرت مسلم پاک کتاب الوسیت کے اندر آئے جہاں وسیعت کا بیان ہے وہاں حدیث موجود ہے کتاب الوسیت کھولے حضرت ابو حریرہ تو مر بھی یہ بھائی کتاب الفسایا میں آپ کو مل جائے گا حدیث ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی کا حصہ آ گئی ہے رسول اللہ نبی کو فرمانے کیا ادارے انسان انسان جب مر گیا تو ان کا تو اس کا امن اس سے الگ ہو گیا अन जानते आता है अरबी में अभी किन्ना किन्नमा का मफाद बताया अच्छी तरह से ला का मफाद बताया इसको अच्छी तरह जैन चिंतन को अब मैं अन्न का मफाद बता रहा हूं अन जानू किसी बोलो अन्न आता है अरबी जब आप पढ़ेंगे तो ग्रैमर की किताब शरहू ने अपने के अंदर अन्न के बारे में लिखा है वह अनलिख टचाउ अन तऊस के लिए आता है क्या मतलब मिसाल देता है रमै तो कहना है میں نے تیر کو کمال سے پھینک دیا رمئی استحمت انل کو کمال سے تیر کو میں نے پھینک دیا کیا مطلب اب تیر کا کمال سے کوئی تعلق نہیں ہے تیر کمال سے بہت دور چلا گیا ہے اب تیر کا کمال سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عجیب بات تو یہ کہ یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وہاں اگر علی ہوا علم آپ جو بولتے ہیں وہ ہوا سے نہیں بولتے ہوا سے آپ کی بات ہم جانتے ہیں وہ ایسے لفظ ہوا سے بہت دور ہوتی ہے جیسے پوش سے تیر نکل گیا اب تیر کا کمال سے کوئی تعلق نہیں ایسے ہی میرے ندی کی بات کے اندر اس تُس کی کسی آردو کی آدمی نہیں ہے وہ جو بولتا ہے بات میری ہوتی ہے زمانے ہوتی ہے اس کا ایک ایک میرا ہوتا ہے یہ مطلب ہوتا اند, اند مطابق ہے ان کا ان کا مقابلے ہوا سے ان ہبا ہوا کے بور جیسے رمعیت اسلامت انی کو بہت سارے کمان کمان کے تیر دور چلا گیا اب تیر کا کمان سے کوئی تعلق نہیں ایسے ہی نسخ سے جو نبی میرا بولتا ہے وہ ہوا سے اس قدر دور ہے جیسے کمان سے تیر دور ہوتا ہے مماجی کو پانی لکھا میرے نبی کا جو نف ہے میرے نبی کی جو بات ہے میرے نبی کا جو کلام ہے میرے نبی کی جو گفتگو ہے وہ ہوا سے ایسے ہی دور ہے جیسے کمان سے تیر دور ہوتا ہے اس کا ایک ایک لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے سبان اس کی ہوتی ہے اور سار میری ہوتی ہے یہ جی ہے ان کا علم مفاد تو ذہن نشین کرو بہت فائدے من رہے گی یہ بھو اور اگر اس بات کا آپ ذہن نشین کر لے رہے اب حدیث دیکھ, حدیث اقبال کرضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبور فرماتے لیکن نبی یقین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا کہ جب انسان مر گیا انسان, جب انسان مر گیا تو ان کا عمل تو اس کا عمل مجھ سے الگ ہو گیا اب کوئی عمل اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے لیکن تیر اب کماد تک نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی عمل جو عمل اس پہ کیا وہی ہے اس کے ساتھ اب عمل ختم ہو گیا اس کا ختم پلیز ان کامل اب کوئی عمل نہیں کر سکتا وہ ہر عمل اس کا ایسے ہی چکا ہے جیسے تیر کمال سے چکا ہے یہ حدیث بھی بتا رہی ہے اور ان کا مفاد بھی بتا رہا ہے کہ کوئی عمل اب وہ خود نہیں کر سکتا اس کا جو اور کوئی عمل اس تک پہنچایا نہیں جا سکتا چاہے وہ عمل بند ہو چاہے عملے نیٹ ہو اس تک نہیں پہنچایا جا سکتا یہ ہے ان کا مقابلہ کامر گیا ان کا خان وان ومل معاملہ فنش دفتر بند دفتر بند اب جب دفتر بند ہو گیا تو اب کیسے دفتر میں اب بھی پائیں گے اپنا عمل وہاں پہ کیسے پہنچائیں گے सिर्फ दफ्तर बंद अब कोई चीज उसके अंदर नहीं पहुंचाई जा सकती और नया अमल करके उसके अंदर कुछ और लिखवाया भी नहीं जा सकता अमन कातमीन की ड्यूटी खत्म दहश वही तो लिखते थे सब क्या अमन कातमीन या अनमाता कॉलून जो तुम करते हो जाते वही लिखते मौसम लिखते अब کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو دفتر میں دوبارہ لکھا جائے اور یہ دفتر کھلے گا بھی نہیں کہ آپ بھیجیں اور کوئی عمل اس کے اندر آپ کا لکھا جائے انسان نہ کہ آپ کا قدم اب یہ کوئی عمل نہیں کر اور کوئی عمل اور اس کی طرف سے نہیں کیا جا ہاں تین چیزیں ہیں جس کا کباب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا وہ تین کام اسی کے کیے ہوئے ہیں اس کا عمل ہے اور ایک بات اور بتاؤں نیت بھی آدمی کا عمل ہے نیت عمل ہے نیت کسی بولتے عمل ہے یہ اور بات ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ جسم کا عمل ہے لیکن نیت ہم کرتے ہیں وہ دل کا عمل ہے اسی وجہ سے آدمی تو زبان سے نیت کرتا ہے وہ بھی بجات کرتا ہے اس لیے کہ نیت جو ہے یہ قلب کا عمل ہے عمل قلب ہے دل, دل کا عمل ہے اور دل کا عمل باہر اگر آ جائے تو اسے مطلب ہوا کہ وہ نیت ہی ریڈی ہو دل کا عمل جو ہوتا ہے اسے نیت بولتے ہیں تو دل کے اندر آپ نیت کیجیے زبان سے نیت کرنے کا کو کوئی مطلب ہی نہیں اس لیے کہ آزاد وہ جائے کا عمل نہیں ہے نیت نیت کل کے عمل کو بولتے تو ایک ہے دل کا عمل اور ایک ہوتا ہے آزاد و جبارے کا عمل لیکن عمل ہے وہ بھی تو جس کام میں منک کا عمل رہا ہو منکس کی, کی, کی نیت رہی جو کی نیت بھی عمل ہے تو اس کا سوال اسے پہنچے گا تین چیزیں بتائی گئی اللہ عث جاری ہے ایک بات بتاؤں ایک ہے سطح جاری ہے اور ایک ہے سنتیں جاری ہے سمجھو بہت ایزی بات ہے بہت سارے گوشے وہاں ہوں گے اس میں سے اگر یہ بات سمجھنا رہے اگر اس نے مال کے تعلق سے وسیعت اور مال اللہ کے راستے نے اس نے دیا یا اس کی نیت رہی وہ دینے کی تو یہ سب بتایا جا ہے اور اگر اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں نیت رہی ہو اس کا عمل رہا ہو تو یہ سنتیں جاری ہے سنت تعلیم و تربیت کے بارے میں اگر نیت ہو اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے تو یہ سنتیں جاری اور مال کے تعلق اگر بتی ہو تو سب پہ سمجھا جائے سنتیں جاری اور سب خدا ختم جیت ایک سبقہ جاری کیسے رہے گا مسلسل کا سوال ملتا رہے گا کی نیت تھی کہ ایک مدرسہ بنوا دوں بنیاد رکھ بھی مر گیا اب بچے اگر پورا مدرسہ بنا دیتے ہیں تو یہ اسی کا ملک پورا جی اب اس پورے مدرسے کے ساتھ اس کو پہنچے گا खुम कह गया और इसी का छोड़ गया जिससे लोग भी के बारे में फायदा उठाते हैं नाते ही छोड़ गया तो चूकी के भी इसी ने छोड़ा मैं आदा इसका अमल था इसका फायदा उसे पहुंचता गया ओ वाली स्वादीन बेटा किसका मरने के बाद हुआ क्या औति स्वाले लड़का पैदा हुआ تو آلے اس نے بنایا محنت کیا اب یہ لڑکا اگر دعا کرتا ہے تو یدو لہو کی قید ہے یدور لہو کی قید ہے اور کچھ نہیں پہنچے گا سرائے دعا کرے دعا کرے اللہ قبول کرے نا کرے ویسے بھی نیک لڑکے کی دعا نیک اولاد کی دعا اللہ مئی کے حق میں قبول کرتا ہے اس کے درجات پرند کرتا ہے تو صرف دعا کا حکم ہے ہاں اگر بچے کو اور کچھ وسیعت کر کے جاتا ہے اس کی بات الگ ہے اس کی تفصیل میں بات میں کرتا تو نیک لڑکا صرف دعا کرے تو اس دعا کو اللہ تبارک والا شرف میں قبول بخشتا ہے اور میت کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے یہی حدیث سے ثابت ہوا بتائی جا رہی اس کی نیت اس کا عمل دل چھوڑ کر کے گیا اس کا عمل لڑکا نیک بنا کر کے گیا وہ دعا کر رہا ہے یہ میت کا عمل جس کام نے میت کا امل اصل ہو نیت ہو یا عمل ہو تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا لیکن جس عمل میں نہ تو اس کی نیت رہی ہو نہ عمل رہا ہو نہ وسیع رہی ہو نہ کچھ رہا ہو اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد نہیں پہنچ سکتا جتنے لوگ مر جاتے ہیں اور لوگ ان کی طرف سے یہ سب کچھ الٹا پلٹا کرتے رہتے اب تیجا کے پیچھے دیکھیں کیا ہے تیجا یہ کہ مسجد کو पह पहुंचाया जाए खाने का उसमें पोकारा कम बुलाया जाए तो हमारा ज्यादा रहते फातेह किसी व्यक्ति तो फातेहा क्या कोई फाठ फाठ है कोई पूछ रहा तो वॉट इज द डिफिनेशन ऑफ फातेहा फातेह की तारीख का है तो मैंने कहा फातेहा खाने को मिलता है तो बिगड़ गए फातेह के डिफिनेशन मैंने क्या किया खाने को मिलता है बिगड़ गए मैंने कहा कि जो फातेहार किया जाता है आप ये बताइए के खाना रख दिया गया आप पातेहा पढ़ पाएंगे हम पातेह के ऊपर निगाह नहीं रखते हम देख रहे हैं कि पातेहा के पीछे नीयत क्या है आपकी नीयतें चरिंता क्या है हम ये देख रहे हैं कि ये पातेह पढ़ करके आप इस खाने का सराब मुर्दे तक पहुंचा रहे हैं सबूत लाइए पहला सबूत लाइए कि पातेहा ये जो है ये डाकिया है जो सवाब लेकर के जा रहा है मई पहले यह साबित कीजिए कि फातेह जो है डाकिया है ये लेकर के जा है इस हजी से साबित है और कुरान की इस आय से साबित है कि ये फातहा जो है ये पूरे सवाब को ले जाकर मई तक पहुंचाते हैं आप फात्याह कर ना ये फातेह इस को, को ले जा रहा है तो फातेहा पार्सल तो ले जा रहा पहले साबित कीजिए कि फातेह ये ढाकिया ले जा रहा, और रहा है और दूसरे खाने का सवाब मई तक पहुंच रहा है पहुंचेगा ये साबित कीजिए आप दो एक साथ دسمے کے پیچھے دی گئی یا کلا کار برمان چہلون کے پیچھے بھی دیے یا کلاکار برمان جو کچھ بھی ہے ان تمام کے پیچھے صرف مارک ہے مارک نہیں نقطہ ان تمام خرابوں کے پیچھے خراب ہوتا ہوں ان تمام خرابوں کے پیچھے مارک ہے صرف نہیں آپ کب پوچھ رہی ہے صرف پیڑ ہے جیسے علماء نے عیسائی درویشوں نے طریقہ اختیار کر رکھا تھا حرام کھانے کا تنقید پر میں یا جو نبی نا وہ کسی اور رحبانی یا کل کام والے کو دل بھاؤ اور نبی نے کہہ دیا تھا کہ جوس اور نزارا کے نقص قدم پر تم ایسے چلو گے جیسے جوتے کا ایک کلا دوسرے کلے کے برابر ہوتا ہے उनके उलमा यह सब करते थे आज ओरमा क्या कर रहे ताबी लिख रहे पानी में थूक मार रहे बोतल में फिर भी बंद करते रहे करते रहे औलाद दे दे रहे ये ताबीज हाथ में मांग लेना अजमेर का उधा गले में रटका देना पेड़ को पर रटका देना ये ताजी जरा चौखट के नीचे खोद करके डाल देना इस नमक के अंदर मैंने धोआ करके ایک چیز رکھ رہی ہے کہ اگر بہو کو کھلا دیا گیا تو سات کی تابے ہو جائے گی سات کو کھلا دیا گیا تو بہو کے تعلق ہو جائے یہ سب خراب ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف ماض کا جذبہ کار پڑتا ہے مار کا اور نہیں یہ ساری چیزیں جدات ہیں اور بات چیزیں تو بفتی कि ہے اور بات خود شف ہے جیسا کہ کسی موقع پر میں بیان کروں گا کہ یہ سیسے ہے اور یہ مفتی لے شرک کیسے یہ دو دلیلیں ہی ابھی جو میں نے پیش کی حدیثیں یہ بھی اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ عیساء سباب سے کوئی تصویر اسلامی نہیں کون سی حدیثیں ہیں جس سے شبھا ہوتا ہے پہلے وہ حدیثیں پڑھتا ہوں حدیث کس طرح شبہات والی حدیث ان کو میں کلیئر کیے دیتا ہوں جس سے شبہ پیدا ہوتا ہے حدیث کی طرح اللہ تعالیٰ ان قال صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا روا نس کی کتابیں بسایا بات ہے فضل صدقی تمام نسل باپ بات رہے کہ فضل صدقانی میت مسجد کی طرف سے صدقے کی فضیلت کباب ہے اور یہ علاج کتاب وسیعت میں خود یہ علاج بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق وسیعت سے پچھلے کہ امام میں صحیح سے کتاب وسیعت میں لا رہے ہیں حجی سے بات تو غور سے سنیے ترجمہ کو ملے گا تاکہ صبح ختم ہو جائے فرماتے ہیں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو کہا کہادر ہے میرا باپ مر گیا ہے سارا کا مال اب مال چھوڑا اس نے پلنگ لیکن وصیت نہیں کیا اس نے مال بہت ہے مر گیا وہ بہت مال چھوڑ کر کے وصیت کر کے نہیں گیا وہاں سب کا اندر اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کا تو کیا اس کی طرف سے کب ہو جائے گا سارا نام آپ نے فرمایا ہاں سبھار یہ ہو رہا ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ مر گیا مال بھی کا وصوت بھی نہیں کی تھی اب نبی نے کہہ دیا کہ اس کی طرف سے اگر صدقہ کرو گے تو پہنچ جائے گا ارے ٹھیک ہے اس کا جواب دوسری حدیث میں بہت شوق پر ووس کب ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خطا کر کے گیا تھا اس خطا کا کفارہ باقی تھا कफाना जो होता है वो देना वाजिब होता है अगर मजिद ने दे सके वकीलत भी करके ना गया हो तो वारिश जो वकील होता है वकील के जिम्मे होता है तो उस कर्ज से पूरा करे जैसा क्या साबित करूंगा मैं पहा उसका फर्क अलग बता रहा है कि कोई कफान उसके जिम्मे था कोई नजर मानी थी उसने और नजर को पूरी नहीं कर सका अब नजर मजदि पूरी नहीं कर सका या रोजा शुरू किया था दो तीन रोजे रहे थे उसने और न क्या हो? अब बकिया रोजे बारिश पूरा करेगा जी तो कोई कफारा पारा उसके शुरू में था वो मर गया वसीयत भी नहीं की चूंकि यह कफारा उसके ऊपर कर्ज था और बारिश कर्ज अदा करेगा जैसे और कर्ज अगर मई के ऊपर हो तो बारिश कर वैदा करेगा उससे मरने के बाद ऐसे ही ये कफारा जो है ये बतौर कर्ज था जहाजा नबी सल्ला ने सुल फरमाया हाँ अब यह कर्ज उसकी तरफ पैदा कर दिया गया यह कर्ज कप्पारा था मैं कब कर اس کی طرف سے کب ہو جائے گا اس کا مطلب کوئی منت مانی تھی اس نے نظرانی کی اور وہ پورا نہیں کر دل سے پہلے مر گیا اور وصیت بھی نہیں کی تو نبی قریص صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے ہے آپ نے فرمایا کہ جس قرض ہے وہ اس قرض کو ادا کرے لہٰذا اس حدیث سے استقبال نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ باہر جو کب قرب لفظ کفارہ بتا رہا ہے کہ اس کے دن میں کوئی قرض تھا وہ آرس ادا کرے گا اور دوسرے امام نا کہ حدیث کو کتاب اور کے اندر لایا مطلب کچھ وسیعت کا تعلق کہ سبھی کا تعلق وسیعت کا تعلق کہتے ہیں کہا گیا کہ چلو مان لیتے ہیں کہ نظر کی بات نہیں تھی منتر کی بات نہیں لیکن مال بہت ہے مال اگر بہت ہوں آدمی کے پاس تو وصیت کر کے جانا چاہیے مثلا میں دادا ہوں اگر میرا بیٹا مر جائے तो मेरे पोतों को कुछ नहीं मिलेगा जबकि बाद लोग अब कह रहे हैं कि पोता बाप की हैसियत जो है बेटे की हैसियत में होता है दादा की वसीयत पोते को भी मिलेगा लेकिन आमतौर पर यही ये यह बात चल रही है कि पोता जो है वो दादा की वसीयत में हिस्से हो नहीं पाता अगर बाप मर जाए तो दादा को क्या कहिए कि पोतों के लिए वसीयत कर जाए माल कसरत है पोतों के लिए वसीयत कर जाए तो ऐसी अगर कोई बात है और दादा وسیعت کر کے نہیں گیا تو اگر اس وسیعت نہ کرنے کے باوجود بھی پوتوں کو اگر کچھ دے دیا جائے تو کیا اس کا اب پارا ہو جائے گا اس لیے کہ یہ بہت بڑا ٹرمان ہے اور ایک طریقے سے بہت بڑا گنا ہے کہ آدمی اپنے پوتوں کے لیے جو کہ بےچارے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ان کے بارے میں وسیعت نہ کرے تو یہ مطلب بھی مفسرین نے اور محفوظ نے بتایا دوسری پڑھتا ہوں اس کے بعد ایک روایت کو خاص طور سے پیش کی جاتی ہے دونوں روایت کا ہے اور دونوں روایت روایت کی طرح صلی اللہ علیہ بہت یہ لائے بخاری حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ رسول میری ماں چانک بھر گئی ہے میری ماں چانک گئی ہے میرا خیال یہ ہے کہ لو دکلمت تصد اگر وہ بولتی تو صدقہ ضرور کرتی تو آپ اصد اتوانا کیا اس کی طرف سے سطک کرو تصدقہ نا تصدانا ست سب برابر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی صدقہ کر دے تو صدقہ پہنچ جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کو اور واضح کر لوں مسلم کی روایت کے ساتھ ملا کر کے جو کہ حضرت آئی سے اور اسی آگنی کی بات ہے جو آدمی یہ سوال کر رہا ہے نبی کہ دوسری کیا ہے اس طرح بات آئرا صلی اللہ علیہ پوہا وسیعت میں کیا لو وہ ابا نام رواہف کی کتاب وقسی حضرت نام مسلم انہیں الفاظ میں ایک لفظ کا حصر نہیں حدیث بڑے احتیاط پڑھتا ہوں واؤ کا فرق نہیں ہے تحریر کرنے کے ایک حدیث بھی ادھر نہیں ہے الحمدللہ پوری کی پوری حدیث پر کی گئی ہے رواہ کی کتاب حضرت کتاب کے اندر اس کا کیا مطلب فرماتی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ وسلم کو پاس آئے اقر نبی صلی اللہ وسلم نبی کریم صلی اللہ وسلم رسول الحاف کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو میری ماں چاند مر گئی و لمفوسی خصیت نہیں کیا وہ گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولتی کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ان کا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی آپ نے اجازت فرمائی ملا کر کے یہ چلا میں سوال کرتا ہوں کہ ان صاحبزادے کو کیسے معلوم ہوا کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیت کرتی چکی تھی کبھی ذکر کرتی تھی ایسے ہی بات کبھی اگر ذکر کرے کسی نیٹی کا کام کرنے کے لیے بیٹا اگر کر دیتا ہے تو نیت تو بات کسی نہ مرنے کے بعد تو اس کو ملے گا وہ تو کلوں کا عمل ہے جی لیادا یہ مسئلہ بھی تو صاف ہے رہا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی طرف سے قربانی کی ہے یہ مسئلہ ذرا پیش من اللہ رضی اللہ تعالی قال شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ اکبر اللہ اللہ کی حضرت امام سے قربانیوں کو بیا ہے کہ حدیث دیکھ لی جائے حضرت عبداللہ حضرت سرماتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بقرعید کی نماز پڑھنے والا تھا میں نے آپ کے ساتھ بقرعید نماز پڑھی مسلم نے کہا میں عید گاہ مسلمان نے شہید صلی اللہ علیہ وسلم بکرا عید کے دن میں عید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ خطبہ ختم کر چکے سلم خود نظلم ممبر ہی ممبر سے اترے نہیں ایک میڈا لائے گیا میڈا کبش وہ اتنی ادھک کبش ایک میڈا لائے گیا پر دباؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا آپ کل یہ ہے کہ آدمی خود دبا کرے اور اگر دبا کرنا نہیں آتا گھر کا اڑتا ہے تو وہ آپ رہے دوسرا تو دبا کرے برابر دباؤ رسول اللہ تو اللہ علیہ دیے بھی لبی کہیں صدی صدم اپنے ہاتھوں لگا کر اپنے ہاتھوں دبا کر دباؤ رسول اللہ تو اللہ علیہ رسول میرے کو جھلایا گیا تھا اپنے ہاتھ کو دبا دیا اور فرمایا بسم اللہ بعد لوگوں کو دعا پڑتے ہیں کچھ لمبی چوڑی بج جاتے کچھ بھی نہیں ہے ضرورت ہی اللہ کے اسی طرح سے میں کیا ہو جانے جو سکھ متی تو آپ کے پڑھ بسم اللہ بگوی واہن اہل بھائی بول رہے میرے گھر کی طرف سے میری طرف ہے بات ختم اب وہ صاحب گوا لکھ کے اب مور دکھتا موقع ملا آج دکھانے کا ہم بھی خود بیٹے آئے آج پہاڑ کے نیچے تو نے فرمایا بسم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ بہت بڑا یہ جواب کیا ہم نے خاصا یہ قربانی انی میری طرف سے ہے وہ امل ملتا امتی اور ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے میرے امتیوں میں سے قربانی نہیں کی ہے ان کی طرف سے بھی ہے چلیے جانے والے ملکوں کی طرف سے ہوگی قربانی کیسے ہیں کیسے کہتے ہیں آپ سواب نہیں پہنچتا ایسا نبھی پہنچایا نا جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی اور ان سارے میں فرق ہے قربانی اور یہ سارے میں فرق ہے یہ سارے سواب کا مطلب ہوتا ہے مردوں کو سواب پہنچانا یہ سارے سواب زندوں کو نہیں کرتا کوئی نہیں اور یہاں اس قربانی میں زندے بھی شامل ہیں مردے بھی شامل ہیں اور آنے والے لوگ بھی شامل ہیں تو ہاتھ پیدا نہیں ہے اس کا کوئی بھی کام نہیں ہے یہ سارے سواب کے بارے جہاز یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاز تفتیش مانی جائے گی نبی کرند صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے اسارے سوال کو اوپر اضال کرنا بالکل غلط ہے اور قیاس خیال کاپی دیکھ قیات مانفاری ساری حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی اور کی ساری آیتیں آپ کے سامنے آ گئی کچھ اشکالات اور بھی ہیں ان اشکالات کو حضور گردے کر دیں تاکہ تقریب بےحد مدل ہو جائے جہاں جہاں حدیثیں آئی ہیں جس سے شبھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کر دے امل خیر تو وہ مریض کو پہنچتا ہے وہاں لفظ ان آیا نتاتا ہوں لفظ ان کے تعلق سے اور لفظ لے کے تعلق سے اربی میں کہا تھا لو لے لے, لے یہ لو ان تو ان آتا ہے نیافت کے لیے اور لابھ آتا ہے فائدے کے لیے کہیں بھی لابھ نہیں ان ان تبد اس کی طرف سے کرو نیابت ہے وہ نیابت کا مطلب کیسے دروگا نہیں ہے تو نایب دروگا وہ کام کر رہا ہے نیابت ہے وہ نیابت کا مطلب کہ اگر اصل نہیں کر سکا تو اس کا باعث اس کو کرے کوئی ضروری کام رہ گیا تھا تو نایب کرے ان نیابت کے لیے آتا ہے کہیں بھی لام نہیں ہے لام ان کے لیے آتا ہے یہ نہیں ہے ان تصدو لگا لہو. لتا मामला साफ साफ पहुंचता है सबका लेकिन लाभ नहीं है अन है जो नियाबत के लिए आता है ये तो अरबी का मामूली तारीख नहीं जानता उसकी तरफ से कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आदमी मर गया और जो वारिस है उसका नायब है अब अगर मै इसके जिम्मे कोई परिदावासी है नहीं कर सका वो कोई निन्नत चीज भी उसने पूरी नहीं कर सका वो अब बारिश क्यों इसका नाइब है बारिश होगा वकील और वकील का कम काम वकील का नहीं होता मोत्ल मौ, का होता है वकील ने अगर किया तो ये काम मोकिल की तरफ से समझा जाएगा कैसे एक औरत आती है और कैसे बुखारी की आवाज है एक औरत आती है उससे एक्टिव मैं पेश कर रहा हूं एक औरत आती है कहती है अल्लाह के रसुल मेरी मां के ऊपर हज पर्व है और हज नहीं कर सकी है तो क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं خیوپ کا جو انیاوت کے لیے آتا ہے انتفاق کے لیے نہیں ہوتا خجی انور کی طرف جاتا نے فرمایا ایک بات بتا لا امی کی دین لکن لسن اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا اسے پورا کرتی کہ نہیں اچھا پورا کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض اگر ہے لو کا نہا اس کی پہلے لکڑی اگر تیل ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا اس کو مرنے کے بعد پورا نہیں کرتی کر د نے فرمایا ہج کر اس لیے کہ پرندہ تھا اس کی طرف سے کر نائٹ بن کر کے اب یہ تیرا تیل نہیں ہے یہ موکل کا بیل ہے یہ اس کا نائٹ بند کر کے تجھے کرنا ہے اے اے والا اور کر سکتے ہیں آپ کہ اس نے تو اس وکیل نہیں بنایا تھا یہ خود دن لیا ہوتی مسجد نے تو اس کو وکیل نہیں بنایا تھا یہ وکیل خود کیسے بن گیا وکیل خود بن جاتا ہے اس لیے کہ جو وارث ہوتا ہے اسے وکالت میں نہیں جاتی ہے جو شریعت کی طرف سے وارث جو ہوتا ہے وہ وکیل ہی ہوتا ہے یہ کہنا ہے کہ مسجد نے جو بنایا شریعت نے بنایا اس کو وکیل لہذا شریعت نے اس کو وکیل بنایا اور وکیل جو کام کرے گا وہ مؤقل کا کام ہوگا جو نیابت میں کرے گا اس کا ثواب اس کو پہنچے گا اس کا فریزہ ادا ہو جائے گا اگر کوئی فریضہ چھوڑ کر کے وہ مرا ہے اور نائٹ بند کر کے وائٹ اگر وہ کام کر دیتا ہے تو اس کا ثواب نہیں اس کو پہنچ گا بقیہ اور کسی چیز کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا ایک پر اور بتا دوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں آپ کہیں گے کہ دعا اور عیسائی ثواب میں کیا فرق ہے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ایک نوکر اپنے مالک سے کہتا ہے کہ جناب یار اس محتاج کو دو روپے دے دیجئے یہ کیا ہے دوا درخواست اب چاہے مالک اس محتاج کو دو روپے دے یا نہ دے اس کو اور نوٹر اپنے مالک سے یہ بولتا ہے میری تنخواہ میں سے دو روپیہ کو دے دیجئے اب اگر مالک نہ دے تو ظالم دے دے گا زیادتی ہوگی اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے تنخواہ میں سے اس کو دے دے اب اس کو دے ہی ہے اس لیے کہ یہ تو اس کا حق ہے نا اس حق میں سے اس کو دینا ہے اگر نہیں دے گا تو جاجتی ہوگی لیکن دعا کے بارے میں درخواست کے بارے میں چاہے درخواست کو قبول کرے یا نہ کرے دو روپیہ دے یا نہ دے لیکن اگر نوکری کہتے تو میری تنخواہ سے دے دیئے تو ان سارے سواب کے اندر ایک طریقے سے جب ہے دباؤ ہے اللہ تعالیٰ کا دباؤ پڑتا ہے کہ اللہ یہ جو میں نے قرآن پڑھا اس کا سوال مجھے مل گیا اب میرے اس ثواب کو تو پہنچا اگر نہیں پہنچا گئے تو یہ میرا ماں میرا معاملہ تھا میرا جواب تھا اب میں اس کو دے دیکھوں اللہ نہ دے تو ایک طریقے کا دباؤ دینا ہی پڑے گا اس کو لہٰذا دعا اور سارے ثواب میں زمین اور آپ کا فرق ہے اس سلسلے میں یہ مثال آپ کے دہن رشیل ہے ہاں دعا کا معاملہ وہ تو سابق ہے ماں باپ کے لیے دعا رب بن پھر لی ولی واقم رب بن سو بکو ربلیمان اے ہمارے رب ہم کو بخش دے ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے اوپر اس دنیا سے جگہ ہے اس کا مطلب جو شف کو گئے اس کے لیے دعا تک کی اجازت نہیں ہے یہ تھا ایک محاکمہ ایک بیان ایسا ثواب کے تعلق سے بہت ٹیڑھا مودی تھا یہ بحمد اللہ نب گیا بڑی حد تک اللہ نے نیکمرچ کمیشن سے پتہ فرمائے واپس گاوانہ